شہید اسلام ڈاٹ کام غالب و کلنی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف شہید اسلام رابط سورہ ظفر و شورا چاہیے سابقہ صورت میں ازالہ شبہات تھا تو اس صورت کے آخر میں بھی شفاط کے شبوں کا ازالہ کیا گیا ہے جیسا کہ اشاد ہے بلا جمل کلہ زین یا دون بندون شفا صداقت قرآن اور اس بات رسالہ میں سورہ شورہ کے خاتمہ اور صورت و ظفر کے ابتدا کا مضمون مشتراک ہے خلاصہ جی تمہید بات کر تین درائے لکلیہ چار درائے نکلیاں ایک درد وائے آخر میں دعوت صورت الہبہ زجریں شکو تغیر سریعات اور احوال قیامت حامد اللہ عالم بمرادی بالکا وال کتاب المبین تمہید ما ترغیر واقسمیہ ہے قسم کتاب کی جو واضح ہے مبین کو لازم پڑھو تو واضح متعدی پڑھو تو کیا واضح کرنے والی حق کو قسم کتاب مبین کی انا جا لا جواب قسم مطلب یہ ہے کہ یہ خود کتاب جو ہے نا اپنی صداقت کی دلیل ہے کس کی دلیل ہے اپنی صداقت کی کیونکہ قرآن موجز ہے اعجاز قرآن جو ہے صداقت کی دلیل تو بن جاتا ہے نا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو ان نا جالنا جواب قسم بے شک کیا ہم نے اس کتاب کو اس سال میں کہ یہ قرآن عربی ہے لال حکمت عربی تاکہ تم سمجھو بھائی کتاب رفت شان قرآن لیکن پہلے ترکیب سمجھ لیجیے ان ضمیر انا کا عسم ہے لالیون حکیم اس کی کیا ہے او غور کرو بھائی انا کی خبر میں کیا بتا رہا ہوں لالیون حکیم بتا رہا ہوں یہ صرف پہلے اس کا منع کرو اور بے شک یہی قرآن البتہ بڑے رتبے کی کتاب ہے اور حکمت سے بھری کتاب ہے فی عمل کتاب یہ پہلے پہلے قرآن کہاں ہے لوح محفوظ میں ٹھیک ہے یہ لوح محفوظ میں ہے پہلے پہلے وہ لوح محفوظ ہمارے نزدیک ہے اب سمجھ آ گئی بات نازر بان کو مجھ ہے کیا پاس پھیر دیں گے ہم تم میں سے قرآن کو پھیر دینا کیا ہم پھیر دیں گے تم سے قرآن کو کیا پھیر دینا یعنی نازل نہیں کریں گے ان کون تم قوم مصرفین باوجہ اس کے کہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والے مطلب یہ ہے کہ تمہاری تکذیب سے سلسلہ تنزیل روک نہیں سکتا تم دے جو جٹھلا رہے ہو نا تو تمہارے جٹھلانے سے ہمارا سلسلہ تنزیل نہیں روک سکتا قرآن پاک اترتا رہے گا تم جیسے قوم مصرفین بنو واہ کم ارسلنا تخفیف دنیا بھی کم ارسلنا بھی اور بہت سے نبیوں کو بھیجا ہم نے پہلے لوگوں کے اندر بھئی پہلے لوگ جٹلاتے تھے یا نہیں لیکن ہم بھیجتے رہے یا ختم کر دیا آہ. تو سلسلہ تو چلا آ رہا ہے تبلیغ کا تنزیل کا کیا جٹلائیں اور بہت سے نبیوں کو بھیجا ہم نے پہلے لوگوں کے اندر باوجود تقزیب کے تو ہمایاتی من نبیین بات تخری دنیا ہی ہوئی۔ اور نہ آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی مگر ہوتے ساتھ اس کے استحصاء کرتے لیکن ہم نے سلسلہ جاری رکھا فعال ناشد مین بدشاہ انجام تقزیم پر ہلاک کر دیا ہم نے قومن شدہ ایسے لوگوں کو جو زیادہ سخت تھے من ہم ان اہل مکہ سے قوم آج سمو دن سے سخت ہیں نہیں ہلاک کر دیا قومن ایسے لوگوں کو جو زیادہ سخت حل مکہ سے بعت گرفت کے اور چلا آ رہا ہے یا مزاحم گزر چکی حالت پہلے لوگوں کی اہلاک کی اور گزر چکی ہے حالت پہلے لوگوں کی کون سی حالت اہلاک کی ہم نے ہلاک کر دیا ان کو یہ سمجھ آ گیا آگے آسان ہے جی والا ان شاء الطم لکلی اطرافی نمبارے اور البتہ اگر سوال کرے تو ان سے کس نے بنایا آسمانوں کو زمین کو ضرور کہیں گے پیدا کیا ان کو اس ذات نے جو غالب ہے جاننے والا ہے جس نے کیا واسطے تمہارے زمین کو کیا جی بچھونا یہ فیل نمبارے اور کیا واسطے تمہارے زمین کے اندر راہیں فیل نمبر دو تاکہ تم راہ پاؤ بلدِ نزلہ یہ نمبر کتنی جی تین یہ افعال خدا بندی ہیں جیسے اتارا آسمان سے پانی کو مناسب بندہ دے کے پانشارنا زندہ کیا ہم نے بس وا بیس کے بلد تم بہتا زمین مردہ کو اسی طرح نکالے جاؤ گے قیامت میں جائے زمین مردہ زندہ ہوئی نہ تو ان کے لگے ولدی خالق الزوات یہ فعل نمبر چار جس نے پیدا کی اقسام سارے انسانوں سے جنوں سے اور کس سے اپنا نباتات سے حیوانات سے اصناف بھی مراد لے سکتے جوڑے بھی مراد لے سکتے ہو پیدا کیے اقسام سارے یا جوڑے سارے اور جال القم نمبر کتنی جی پانچ اور کیا واسطے تمہارے کشتیوں سے اور جانوروں سے وہ چیزیں جن پہ سوار ہوتے ہو تاست تاکہ چڑھ بیٹھو ان کی پشت پہ پھر یاد کرو نعمت رب اپنے کی طریق کامیابی نمبر ایک پھر یاد کرو دل سے اپنے رب کی نعمت کو جب برابر بیٹھ جاؤ ان کے اوپر چڑھ بیٹھو سواری پہ وہ تقولو طریقے کامیابی نمبر دو اور زبان سے بھی کہو دل میں اللہ کی نعمت کو یاد کرو پتقول زبان سے کہو سبحان اللہ سخر صخر اللہ یہ پڑھتے ہو دعا یا نہیں پاک ہے وہ ذات جس نے نابے کے واسطے ہمارے اس سواری کو حالانکہ نہ تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے یہ بڑے بڑے اونٹ ہیں ہاتھی ہی ہیں تمہارے قابو میں آ جاتے ہیں اللہ نے قابو میں کیا وی نلا رب نا طریق کامیابی نمبر تین فکر آخرت بھی ہونا چاہیے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں وہ جا دلو میں نوا دی مشرقین مشرقین کا حال سنو کہ اللہ کے لیے جز بنا دی انہوں نے جُز کا کیا منع وہ اولاد جو ہوتی ہے باپ کی جزنی ہوتی تو کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اور تجویز کیے مشرقین نے اللہ کے لیے اس کے بندوں سے جُزیں واقعی انسان ناشاک ہے سری امیتا خزا رد الزامی پہلا الزامی جواب ہے اس کے بعد تحقیقی جواب الزامی جواب یہی ہے کہ بھئی تم خود پسند کرتے ہو بیٹیوں کو تمہیں بیٹیاں پسند نہیں لیکن کہتے تو کہ خدا کے فرشتے کیا ہیں بیٹیوں خدا کی بے شمار بیٹیاں بنا رہی تمہیں تو ایک ہی پسند نہیں اراد الزامی ہے امیتا خدا کیا پسند کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیوں کو یعنی اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور چن لیا تم کو کس کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ ویدا بشیرہ حالانکہ جب خوشخبری دیا جاتا ایک تمہارا ساتھ اس بیٹی کے کہ بیان کی واسطے رحمان کے وہی وس بیٹی کی تو ذلّہ وجوہ سارا دن رہتا ہے چہرہ اس کا سیاہ بے رونق اور و غم کا بڑا ہوتا ہے گھر بیٹی پیدا ہو نہ کوئی خوشخبری دے منہ سیاہ ہو جاتا ہے یہ رد کون سا تھا جی الزامی جواب تھا اب جواب تحقیقی ہے تحقیقی جواب یہ ہے کہ دیکھو عورت ہے نا عورت عام طور پہ اس کی نشو و کس کے اندر ہوتی ہے زیوروں کے اندر کس کے اندر زیوروں کے اندر زیباعث کی چیزوں کے اندر ہوتی ہے پھر عورت جو ہے وہ مرد کے بہ نسبت قوت گویائی اس کے اندر کم ہوتی ہے کہ مناظرہ کر سکے تصنیفیں کرے واپس واپس اس کے اندر عام طور پہ مرد ہوتے ہیں عام طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سمجھے کہ گاہے گاہے کوئی عورتیں مردوں پہ بڑھ جاتی ہیں نواز شریف تقریر کرتا تھا تو چینج چین اور بے نظیر تقریر کری تھا فر فر فر فر فر, فر. ایسے نا تو یہ ایک شاز و نادر بات ہے کیا ہے شاذ میں عمومی طرح پہ کہہ رہا ہوں عام طور کے اوپر جو ہے مرد جو ہے زور شور ہوتا ہے اچھا حضرت یہی فرمایا اوہ میں یہ جواب تحقیق کی ہے بھلا بتاؤ جس کی نشو و نما ہو یونشہ و من نشو و نما بھلا بتاؤ کہ جس کی نشو و نما ہو کس کے اندر زیورات کے اندر واہ واہ فلقسہ میں غیر مبین اور وہ مباحثے کے اندر وضاحت ہی نہ کر سکے عام طور پہ عورت جھگڑے کے اندر مبادثے کے اندر وضاحت نہیں کر سکتی تو وہ کیسے خدا کی بیٹیاں بنی ہیں ایسے آ یعنی خدا کے لیے بیٹیاں بنا اور بیٹیوں کا یہ حال ہے بجال الملائے کا یہ زادر ہے پہلے فرمایا کہ انہوں نے خدا کے لئے بیٹیاں بنائی ہیں اب تصریح فرما رہے ہیں کہ بیٹیاں کس کو بنایا فرشتوں کو اور قرار دیا تجویز کیا فرشتوں کو جو کہ وہ بندے رحمان ہیں اللہ کے رحمان ہیں معانا قرار دیا ٹھیک ہے ایسے میں اور قرار دیا فرشتوں کو جو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں کیا قرار دیا معانا کہہ دیا کہ ماننا سے اشاہد و نفی مشاہدہ کیا حاضر ہوئے تھے ان کی پیدائش کے بعد کہ اللہ نے ان کو مادہ بنایا تھا ست تب شہادت ہم ابھی لکھی جا رہی ہے جھوٹھی شہادت ان کی جب پیدائش کے وقت بھی حاضر نہیں تھے تو اب سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ جھوٹھی شہادت لکھی جا رہی ہے قیامت کے دن بعد پرس ہوگی ابھی لکھی جا رہی ہے ان کی جھوٹھی شہادت اور بھائی سالوں قیامت میں پوچھے جائیں گے وکال و لوشار رحمان شکوہ <شِكْوَا> وہی بات ہے جی پہلی گزر چکا ہے مشیت و رضا کو ایک چیز سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے فرشتوں کی جب ان کی عبادت کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ خدا کی کیا ہے مشیت ہے اور مشیت ہے تو راضی ہیں لیکن پہلے میں عرض کر چکا ہوں نا مشیت اور چیز ہے رضا اور چیز کئی دفعہ فرق بیان کر چکا ہوں دیکھو شکو اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان تو نہ عبادت کرتے ہم ان فرشتوں کی پر میں نہیں باجتے ان کے ساتھ اس چیز کے کچھ دلیل عقلی کہ خدا نے حکم کیا ہے کوئی دلیل پیش کرو نہیں وہ مگر اٹکل یہ باتیں کرتے ہیں یا خرسون کا منع اٹکل کی باتیں بے تحقیقی کی باتیں ام آتے نا کتابان یا دی ہو ہم نے ان کو کوئی دلیل نقلی پہلے علم کے نیچے دلیل نقلی لکھو ادھر دلیل نقلی یا دی ہو ہم نے ان کو دلیل نقلی میں انقابلی قرآن سے پہلے پس وہ اس کے ساتھ مضبوط پکڑنے والے ہوں ایسے بھی نہیں کہ دلیل نکلی کو مضبوط پکڑنے والے کتاب کی نقل ہو کوئی بلکالو سبب زلالت نہ ان کے پاس دلیل ککلی ہے نہ دلیل نکلی ہے کوئی کتاب بھی نہیں نازل ہوئی اصل گمراہی کا سبب یہ ہے سبب زلالت کہ ان کے باپ دادا تھے گمراہ اور ان کی تقلید کر رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے کے اوپر اور بے شک ہم ان کے ناقش قدم پہ ہدایت پانے والے ہیں دھوڑ ہدایت پائے گمراہ ہیں وہ قزال کا تسلی خاتم المیا <الانبیاء> حضرت اسی طرح نہ بھیجا ہم نے تو اس سے پہلے کسی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا مگر کہا تھا اس بستی کے سرداروں نے مطرف ہوں منا خوشحال کا سرداروں نے کہ بے شک پایا ہم نے اپنے باپ داد داد ایک طریقے پہ اور بے شک ہم ان کے نقش قدم کی ابتدا کرنے والے ہیں یہ ابتدا سے یہی ہے پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ آپ ہے کالا جواب رسول انہوں نے رسولوں کو کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ ہیں تو رسولوں نے جواب دیا انصاف کرو اپنے طریقے کو دیکھو ہمارے طریقے کو دیکھو ان میں سے جو زیادہ ہدایت والا طریقہ ہو اس پہ چلو کہ سماجی بات وہ کہتے تھے ہم ہدایت ہیں پر میں موازنہ کرو اچھی بات ہم لے آئیں تو اچھی بات کو پسند کرو کال آ رسولوں نے جواب دیا اگر کہ ایک رسول کی بات ہے مراد سارے ہیں کا رسول نے اگر کہ لے آیا ہوں میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والا دین اس دین سے کہ پایا تم نے اوپر اس کے باپ دادا اپنے پھر بھی نہیں مانو گے قال اناد قوم قوم نے کہا بالکل نہیں مانیں گے انا کا فرون کہ کافرون کو پہلے کرو بے شک ہم کفر کرنے والے ہیں ساتھ اس دین کے کہ بھیجے گئے تم ساتھ اس کے پن تک انجام انعد پس بدل لیا ہم نے ان سے بس دیکھ کیسے تھا انجام مکلز دین کا وائز قال ابراہیم دلیل نقلی نمبارے۔ ایک بھائی انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارا یہ طریقہ کیسے چلا رہا ہے باپ دادا سے اور ہم ان کی تکلید کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقلید اگر ضروری ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ دادا کی تقریر کرتے کی تھی تکلیف اور ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج دے دیا کہ تم گمراہ ہو حضرے تو آذر کی تکریر نہیں کی تھی یہ ترین لکڑی نمبر ایک ہے کہ تکلید آبا نہ کرو جو گمراہ ہیں اور جب کا ابراہیم نے اپنے باپ کو اپنے کام کو بے شک میں بیزار ہوں ان معبودوں سے جن کو پوچھتے ہو مگر وہ ذات جس نے پیدا کیا مجھ کو اس کے ساتھ میری یاری ہے فع ال وہ اللہ تعالیٰ میری راہ فرماتے ہیں دین اور دنیا کی مسلسوں میں بے شک وہ اللہ راہ بری فرماتے رہتے ہیں میری کس بارے میں دین اور دنیا کی دونوں مسودوں میں وجہ اللہ تعالی باقیہ اور کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کو وہ بات جو باقی رہنے والی ہے ان کی اولاد کے اندر ابراہیم نے وسیع کی عصا کو عیساق نے یعقوب کو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی طرح توحید چلی آ رہی ہے اور کیا ابراہیم نے اس توحید کو ایسا کلمہ جو باقی رہنے والے بیچ اولاد اس کے لال لم جرج کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے رہیں توحید سیکھنے کے لیے شرپ سے باز آتے رہیں بال متا تو ہاولائے. یہ جی اس سے اب خطاب ہے اہل مکہ کو اسباب غفلت خطاب با اہل مکہ اور اسباب غفلت بلکہ نفع دیا میں نے ان کو مکے والوں کو اور ان کے آبا اجداد کو مطلب یا ان کو جلدی ہلاک نہیں کیا بھائی اسماعیل علیہ السلام کے بعد تاریخ نہیں ثابت کر سکتے کہ مکے والوں کے اوپر کوئی عذاب آیا ہو کوئی تاریخ ثابت کرتی ہے بلکہ ابرا آیا تو خود پہ عذاب آیا ابرا خود تباہ آب ہوا نا تو آپ دیکھو اللہ نے کتنی مہلت دی مکے والوں کو تاکہ جو سدھر جائیں ٹھیک رہیں بلکہ نفع دیا میں نے ان کو ان کے باپ دادا کو یہاں تک کہ آگیا گیا ان کے پاس سچا قرآن حق سے مراف سچا قرآن اور رسول بیان کرنے والا تو علم الحق شکوہ جب آج گیا ان کے پاس سچا قرآن تو کالو حاضہ شہری توہین قرآن قرآن کی یوں توہین کی یہ جادو ہے اور ہم اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں واقع یہ توہین رسول قرآن کی توہین کی اور رسول کی توہین کی توہین رسول اور کہنے لگے کیوں نہ اتارا دیا یہ قرآن اوپر ایک مرد کے جو کہ سردار ہو یہ عظیم کس کی صفات ہے رجل کی جو کہ بڑا ہو سردار ہو دو بستیوں سے بستیوں سے مراد کون ہے آ, مکہ اور طائے تو کیا کہنے لگے کہ مکہ اور طائے میں سے کسی سردار پہ اترتا کیس جی سردار پہ اترتا تب مانتے یتیم میں مکہ پہ کیوں اترا یہ توہین کی رسول کیا نہیں یہ تو اللہ پسند کرتے ہیں اللّہ یخلکو باشا و یختار اہم یکسمون رحمت ربک جواب شکوہ اللہ نے فرمایا دیکھو دو چیزیں ہیں ایک تیرے رب کی رحمت خاصہ ہے نبوت اور دوسرا ہے معاش یہ بتاؤ کہ معاش ہم نے بانٹا ہے یا انہوں نے بانٹا ہے بھئی یہ دنیا معاش ہے نا یا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یا کوئی اور دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں سمجھے جی کسی کو کم دے رہے ہیں زائد دے رہے ہیں کافروں کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تو معاش اللہ نے تقسیم کر دیا ہے یا ہماری روزی اللہ نے تقسیم کر دیا ہے تو جب معاش اللہ نے تقسیم کر دیا ہے حالانکہ معاش کم چیز ہے اور نبوت کیا ہے بڑی چیز ہے تو کیا نبوت تمہارے حوالے کر دیا ہے کہ تمہاری مرضی سے جو چاہے نبی بن جائے سردار یا معاش کو تقسیم کرنے والا اللہ ہے تو نبوت کی تقسیم کس کے ہاتھ میں اللہ خیال میں جس کو چاہیں یہ مانا ہے جواب شکوا کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو یعنی نبوت کو حالانکہ ہم نے تقسیم کر دی ان کے درمیان ان کی روزیوں کو دنیاوی زندگی کے اندر تو جہاں سے معلوم ہوتے کہ روزی کس نے تقسیم کی ہیں یہ اس لیے میں زور لگا رہا ہوں کہ بریلوی صاحبان ایک حدیث سے ذرا دلیل نکالتے ہیں حدیث میں آئے انماََ اللہ یوتی حالانکہ وہ حدیث کتاب العلم کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کیا دیتے ہیں علم انماً قاسم اللہ یوتی اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے علم مجھ کو دیتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں تقسیم کرتا ہو ان مانا تاثر مبلہ لیکن بریلوی کہتے ہیں دے خدا ہے دے دے محمد دیں دا خدائے محمد بریلوی کہتے ہیں کہ روزی کون تقسیم کر رہے ہیں حضور. کہ امریکہ کو حضور روزی زیادہ دے رہے ہیں حضور روزی دے رہے ہیں کہ تو اس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑتا رہے کہ بڑے بڑے کافر بدباش ان کے پاس دنیا بہت ہے ہتھیار بہت ہے یہ بروی صاحبان سے پوچھو تم کہتے کہ حضور تقسیم کر رہے ہیں یعنی حضور ان کو دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مارو ایسے گھستاخی نہیں باقی اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھنے والا لا یوسل یقم اور سمجھی بات تو روزی کس نے تقسیم کیا ہے اللہ تو نبوت کا قاسم بھی کون ہے اللہ دیکھو جی ہم نے تقسیم کی اور پھر ایک مختصرمانی کا قانون ہے کہ مبتدا کی خبر جملہ فیل یا ہونا تو حسر کا فائدہ دیتی ہے یہ مبتدا ہے کر کا جملہ فیل حسر کا فائدہ صرف ہم نے بانٹ دی ان کے درمیان روزیاں دنیاوی زندگی کے اندر اور بلند کیا ہم نے بعض کو اوپر بعض کے درجوں کے اندر کوئی سردار ہے کوئی غلام ہے یہ کیوں جی؟ لےتا خدا بعظ بعض شکریہ تاکہ بنا لے بعض ان کا بعض تو خدمت کار غلام تاکہ دنیا کا نظام چلے ایک آقا ہو ایک غلام ہو بابا سارے اگر سردار بن جاتے تو آپ کی کراچی کے اندر گھو کے ڈھیر لگ جاتے پاخانے کے کیا ڈھیر لگ جاتے اور سردار صاحبان جو ہوتے کو کوئی صاف کرتا اور بدبو ہی ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب رکھا ہے تاکہ یہ صبح ہی کرتے رہیں وہ رحمت و رب کا خیر وما یا جب روزی اللہ نے تقسیم کیا ہے تو رحمت رب کا کہ نہیں چلی کو نبوت نبوت تو تیرے رب کی خاص رحمت ہے یہ بھی اللہ تقسیم کریں گے یا ان کے حوالے کریں گے اور رحمت رب تیرے کی خاص نبوت بہتر ہے اس سے جمع کرتے ہیں مال کو تو چونکہ مال کی بات آ گئی تب آگے کہتے ہیں کہ مال حقیر چیز ہے حکارت مال و جا مال اور مرتبے کی حکارت حکارت مال و جا حکارت اس طرح ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر یہ چیز نہ ہوتی کہ میں کافروں کو بہت دنیا دے دیتا تو پھر یہ خطرہ تھا کہ مسلمان بھی اکثر کیا بن جاتے آفر. دنیا ٹھیر ہو جاتے تھے کافروں کے سامنے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں مسلمانوں کو دنیا نہ دیتا ساری دنیا کن کو دیتا کافر کو دے. حقیر چیز ہے یہ لیکن پھر ایک خطرہ ہے کہ عام لوگ پھر کیا بن جاتے کافر بن جاتے دنیا تو ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے جیسے آج ڈالر کی لالچ کے اندر بیمان بن رہے ہیں لوگ مال ہی مارجا اور اگر نہ ہوتا یہ خطرہ اگر نہ ہوتا یہ خطرہ کہ ہو جائیں گے بہت سے لوگ جماعت ایک جماعت ایک سے کو کافر امبَ تن واحد تن کے کافر یہ کہ ہو جائیں گے بہت سے لوگ کاپ کر جماتے تو البتہ کر دیتے ہم ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں ساتھ رحمان کے کیا کر دیتے لے ہیں، ان کے گھروں کے لیے چھتیں کر دیتے چاندی کی ان کے گھروں کے چھتیں کس کی ہوتیں وہ مہارجا اور سیڑھیاں بھی کیا ہوتیں چاندی کی اس کے اوپر چڑھتے اور ان کے گھروں کے دروازے بھی کس کے ہوتے چاندی کے بسوران تاخت بھی چاندی کے ان کے اوپر تکیا تک لگاتے وہ ظفر و پا اس سے پہلے عبارت مقدر ہے وہ جال لہم ظُفر و اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے یہ سب چیزیں چاندی کی بھی ہوتیں یہ سب چیزیں کس کی ہوتیں سونے کی سب کافروں کو دے دیتے لیکن خطرہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کمزور مزاج کا ہے پھر یہ نہ ہو کہ اکثر وہ کیا بن جائیں کافر مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی قدر نہیں مال کی سمجھے دنیا کی حدیث میں آئے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر گناہ ملتی ہے بائن کلرزال کا اور نہیں یہ سب چیزیں لمبا بن اللہ